اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس حدیث با عنوان توحید باری تعالی 13واں دس الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والرسل محمد وعلی آلہ وصحبه व ذریته اجمعین اما بعد ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں موضوع دعوت کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے گلشت شست میں گفتگو کر رہے تھے اور دو عادیث ہم نے لا الہ الا اللہ کی اہمیت کے حوالے سے لا الہ الا اللہ کی دعوت میں جو اساسی حیثیت ہے اس کے حوالے سے ذکر کی تھی ایک مزید حدیث دیکھتے ہیں اور پھر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی میں کسی کو یہ پکارتے ہوئے سنا کہ اشد اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ الَََََََََّ محمد رسول اللہ کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انّا اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں و اش اللہ یش حد احد اللہ بری امین شرک اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جس کسی نے یہ گواہی دی وہ شرک سے بری ہو گیا نسائی اور تبرانی کی حدیث ہے یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت بتلاتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ جس نے صدق دل سے اس کے اوپر ایمان رکھا اس کا قرار کیا تو وہ اور اپنی عملی زندگی کو اس کے تقاضوں میں ڈھالا تو وہ شرک سے بری ہو گیا یہ ایسا مبارک کلمہ ہے اور یہ زندگی میں ایسا بابرکت انقلاب ہے جو برپا کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے ضروری ہے کہ اس کے معنی و مفہوم واضح ہوں اور انسان جب یہ کہہ رہا ہو تو عملاً بھی وہ شرک اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بچا رہا ہو ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اگر کوئی شرک کا مرتکب ہوگا کفر کا مرتکب ہوگا تو اس کا کلمہ کہنا اس چیز سے اس کو بچا نہیں سکے گا وہ اس کا کفریہ یا شرکیہ حرکت اس کی جو ہے اس کو دین سے نکالنے کا باعث بن جائے گی اللہ یہ کہ پھر وہ توبہ کرے پھر کلمہ پڑھے پھر اسلام میں داخل ہو تو جب بھی ایسی عادیث آتی ہیں تو مقصود یہی بات ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہو اور کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہو جو اس عہد کو توڑ ڈالتی ہو جو لا الہ الا اللہ کا جو اللہ سے وعدہ باندھا ہے اس کو توڑ ڈالتا ہو اور ایمان کو ضائع کر دیتا ہو تو یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں ہم نے ذکر کیا تھا کہ دعوت کا بنیادی موضوع توحید اور توحید کی دونوں شاخیں رسالت اور آخرت ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس موضوع دعوت میں کیسے ہمارے زوال کے زمانے میں تبدیلی آ گئی اور دہری بات ہے کہ جب آپ کی دعوت ہی تبدیل ہو جائے آپ کا پیغام ہی بدل جائے تو اس سے بڑی آپ کی زوال کی نشانی کوئی نہیں ہو سکتی اور دشمن کی اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ دعوت جس سے کیسر و کثرا کے ارش کانپا کرتے تھے اور جس سے یورپ کی طاقتیں گھبرایا کرتی تھیں وہ دعوت ہی تبدیل ہو گئی اس دعوت کا بنیادی مغز ہی بدل گیا اور بغیر کسی ظلم و جبر کے ہم نے خود بخود اس سے ہاتھ کھینچ لیے اور اپنے آپ کو دوسری چیزوں کی طرف پھیر دیا تو یہ ہماری کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اس میں سے ایک تبدیلی کا ذکر کیا کہ ایک تبدیلی جو ہمارے معاشروں میں نظر آتی ہے وہ یہ دعوت وہ ان اساسی دعوت کے موضوعات سے لا الہ الا اللہ کی اور رسالت کی اور آخرت کی دعوت سے پھر کر وہ فروعی مسائل کی طرف پھر گئی دین کے اصولی امور سے فروعی امور کی طرف دعوت پھر گئی اور فروعی امور کو اور شقی اختلافات کو موضوع دعوت بنا لیا گیا تو جو ان کا اصل مقام تھا اس سے اس کو آگے لے جایا گیا دوسرا جو انحراف آیا موضوع دعوت کے اعتبار سے وہ ہم نے مختصراً کل ذکر کیا کہ وہ ان جماعتوں میں آیا جو جمہوریت کے اندر اتری اور جنہوں نے مغرب سے اس کا نظام اور اس کے افکار بغیر اس پہ زیادہ غور و فکر کیے ہوئے ہی. یا غور و فکر کیا لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے اخلاص اور کوشش کے باوجود اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے وہ نظام قبول کر لیا اور خود اس کا جز بن گئے اور اس کے اندر رہتے رہتے اس کے تحت اس کی حاکمیت کو برداشت کرتے کرتے اس وطنی ریاست کی حاکمیت کو جمہوریت کی حاکمیت کو سرمایہ دارانہ معیشت کی حاکمیت کو ان سب چیزوں کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس نظام کو یو این اور اس کے تحت کھڑے نظام کو امریکہ اور اس کی سربراہی میں کھڑے نظام کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اس کے تحت کھڑے نظام کو ایک حقیقت اور ایک فطری ارتقاء کا انسانی ترقی کا نتیجہ سمجھتے ہوئے اس کو قبول کر لیا اور اس کے تحت رہتے رہتے قانون و آئین کے دائرے میں رہ کے کام کرنے کا رستہ اختیار کیا تو بالعموم ان جماعتوں کا جب ظہری بات ہے یہ منحج خود بتا رہا ہے یہ رستہ خود بول رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعوت میں کسی نہ کسی جگہ مداہنت کا رستہ اختیار کیا کسی نہ نش... کسی جگہ لاشعوراً ہی صحیح اپنی دعوت کے کچھ بنیادی اجزاء چھوڑے ہیں تبھی ہی اس نظام کے نیچے رہ کے یہ کام ہو پا رہا ہے ورنہ تو اسلام کی فطرت نہیں ہے کہ اسلام کفر کی حاکمیت قبول کرے اسلام ہوں کہ حدیث میں آتا ہے یا علیہ اسلام بلند ہوتا ہے اسلام سے اوپر اس سے بلند تر کوئی چیز نہیں ہوتی تو اسلام کفر کی حاکمیت کو اور غلبے کو قبول نہیں کرتا اسلام اس لیے آیا ہی نہیں ہے اسلام اس لیے بنا ہی نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی حاکمیت تلے اپنا نظام چلا رہا ہو یا اپنی بات کر رہا ہو وہ تو لا الہ سے شروع ہوتا ہے وہ ان سب جھوٹے خداؤں کی حکمیت انکار سے شروع ہوتا ہے تو ان جماعتوں کے اندر جو موضوع دعوت میں تبدیلی آئی وہ ایک تو بہت بڑی تبدیلی کا جز یہی ہے کہ انہوں نے نظام کو ڈھانے کی بجائے غیر اللہ اس سے اخذ کردہ نظام اور غیر اللہ کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے نظام کو ڈھانے کی دعوت کی بجائے لا الہ الا اللہ کا جو پہلا تقاضہ تھا کہ اس تعوت کا انکار کیا جائے تو انہوں نے اس تعوت کا انکار کرنے کی بجائے اسی کے تحت رہتے ہوئے اسی سے مصالحت کرتے ہوئے اسی کے ساتھ مل کر دین کا جو باقی ماندہ احکامات بچ جاتے ہیں ان کو زندہ کرنے کی کوشش کا کام شروع کیا تو یہ پہلی مداحنت تھی جو یہ جو پہلا دعوت میں موضوع دعوت میں تبدیلی ہے جو ان جماعتوں کے آئی اور دوسری تبدیلی یہ کہ جب انہوں نے اس پوری فکر کو سرمایہ داری کی فکر کو قبول کیا مغرب کے فکری حملے کے سامنے وہ نہیں کھڑے ہو سکے تو بجائے اس کے کہ ولا کی طرف دعوت دیتے بجائے اس کے کہ وہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء کی دعوت دیتے تو بجائے اس کے کہ ان کی دعوت کا اصل موضوع آخرت کی طرف توجہ رکھنا ہوتا اور انسانیت کو آخرت کی یاد دلانا ہوتا ان کی اصل دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ, کہ احکامات کے کا احیاء ہوتا انفرادی و اجتماعی ہر سطح کے اوپر اور ان کی اصل دعوت لاہ کی تقاضوں کو پورا کروانا ہوتا انفرادی و اجتماعی سطح پر ان کی دعوت یہ بن گئی کہ انسانوں کی دنیاوی ترقی سڑکیں بنوانا کھمبے لگوانا لائٹیں لگوانا پارک بنوانا ڈیم تعمیر کروانا نہریں بنوا کے دینا یہ وہ چیزیں ہیں اکنامک ترقی کروانا کہ جن کے گرز ان کی دعوت گھومنے لگی اور آپ کسی بھی دینی جماعت کے جو سیاست کے اندر اتری ہوئی ہو اس کے الیکشن کے دنوں میں اس کی گفتگویں سنیں اور وہ اپنے پیچھے عوام کو کن باتوں کے ذریعے چلاتے ہیں کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کا پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس اس بنیاد پر نہیں چلا رہے ہوتے جن جن بنیادوں انبیاء کے متبین ان کے پیچھے چلتے تھے تو انبیاء نے جب وعدے کیے تو آخرت کے وعدے کیے امبیا نے جب ساتھ چلایا تو بنیادی طور پہ آخرت کو ان کا ہی ادار القرار وہ ٹھکانا قرار دیا اور دنیا کو صرف ایک گزرگاہ قرار دیا تو لوگ ان کے پیچھے چلے تو بنیادی طور پہ آخرت کے بدلے کے تلاش میں چلے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیت اقبا کا معاملہ آیا جب اتنا تاریخی مرحلہ تھا اسلام کی تاریخ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بارہ تیرہ سال مستقل ظلم سہا مکہ کے اندر اور شہادتیں دین خون دیا نہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ مقابلہ کرنے کی اجازت ظلم ظلم اور بس ظلم اور ایک طرح کا جمود سا آ گیا کہ وہ اس زمین نے جتنی خیر اگلنی تھی اس مرحلے میں وہ اگل دی اس نے اس سے آگے بھی بات نہیں بڑھ رہی تو ایسے اضطراب و پریشانی کی کیفیت میں جب انصار مدینہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اس سارے کے بدلے میں یہ جو ہماری بیوی بیوہ ہوں گی ہمارے بچے یتیم ہوں گے ہمارا علاقہ تباہ ہوگا ساری دنیا کی دشمنی آپ کی خاطر مول لیں گے اس کے بدلے میں کیا ملے گا تو وہ اس کے بدلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان سے پلاٹ کا وعدہ کرتے ہیں نہ ان سے گریڈ کا وعدہ کرتے ہیں نہ ان سے ان کی سڑکیں پکی ہونے کا وعدہ کرتے ہیں نہ ان کی معاشی ترقی و بھلائی کا وعدہ کرتے ہیں ان سے ایک وعدہ ایک لفظ فرماتے ہیں الجنا اس کے بدلے میں جنت ملے گی تو یہ ایک وعدہ ہے جس پہ صحابہ کیا فرماتے ہیں لا نقیل ولا نستقیل کہ نہ یہ معاہدہ ہم ہم توڑیں گے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر لیا اور نہ اس کو پورا کرنے کے اندر کوئی کمی دکھائیں گے تو یہ وہ اساس ہے جس کے اوپر ایک مسلمان کا جو محرک ہوتا ہے اور اس کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت اللہ کی خشیت اللہ کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط اور آخرت کو سوارنا آخرت کی فکر کرنا دنیا اور آخرت کا تعارض آئے تو آخرت کو مقدم رکھنا یہ وہ دعوت ہے جس کے گرد گھوم رہی ہوتی لیکن جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ لوگوں کو اس بنیاد پہ تھوڑی سا چلا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ بھائی میں حکومت میں آؤں گا تو میں تم سب کو اس لیے کہ معاش جب آپ عوام کی رغبتوں کے پیچھے چلیں گے جب آپ ان کو ہی خدا مان لیں گے تو پھر تو انہیں کی رغبتوں کی اور انہیں کی خواہشوں کی پیروی کرنی پڑے گی تو آپ ان سے یہ کہیں کہ میں اقتدار میں آ کے مسجدیں بنواؤں گا اور میں اقتدار میں آ کے مدارس کھولوں گا اور میں اقتدار میں آ کے منقراد کا خاتمہ کروں گا اور نہ یہ سنمے جو ہے ان کو بند کراؤں گا اور فواشی کے اڈے ختم کرواؤں گا اور عورتوں کا بے پردہ پھرنے پہ پابندی لگے گی اور اقامت اصلاح ہوگی اور زکوٰۃ نافذ ہوگی یہ سب کچھ نہ بتائیں گے تو وہ تو آپ ایک ووٹ بھی دینے والا آپ نے اپنے رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے آپ کا تو وہاں ووٹ کس بنیاد پر ملتا ہے ووٹ اسی بنیاد پر ملتا ہے کہ ہمیں لوگ اسی بنیاد پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں ساتھ کہ ہمیں اس کے بدلے کیا ملنا اس بندے نے ہمارے علاقے میں کتنا آج کی استغاہ کے معنیوں میں ترقیاتی گام کروانا ہے اس کے اوپر سب کچھ کھڑا ہوا ہوتا ہے تو مادی اور معاشی اور دنیاوی فوائد ہیں جس کی دعوت کے اوپر یہ ساری جماعتیں گھومنا شروع ہو گئیں لا شعوری طور پہ دن بدن بدن جیسے جیسے وہ جمہوریت میں اترتی گئیں تو وہ پہلے دعوت اس کی ہوتی تھی کہ جمہوریت کے ذریعہ اسلام آئے گا اور اصل بات اسلام کی ہو ہوتی تھی آہستہ آہستہ آہستہ وہ اسلام کی بات غائب ہو گئی اب جمہوریت بذات خود مقصود بن گئی اور ایسی جماعتوں کی قیادتوں کی زبان سے آپ کو عام سی بات ہے کہ آپ کو ان کی تقریر پوری پوری تقریر کے اندر آپ کو اسلام کا لفظ نہ ملے یعنی میں قدرتی طور پہ جن جن جلسوں کے اندر میں شریک رہا ہوں آپ نہیں فرق کر سکتے کہ یہ پیپلس پارٹی کا جلسہ ہے یہ مسلم لیگ کا جلسہ ہے, یا یہ کسی دینی جماعت کا جلسہ ہے اس لیے فرق صرف اس سے ہوتا ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے فرق صرف اس سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ خط شروع ہوتا ہے اور آخر میں صلاحۃ و اسلام پہ ختم ہو جاتا ہے یا شروع میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہو جاتا ہے درمیان میں جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے وہ سارا یہی ہوتا ہے کہ ہم پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو ہم نے آپ کے لیے یہ چیز بنوائی تھی ہم نے آپ کو یہ چیز بنا کر دی تھی آپ کے لیے فلاں اسکول کھولا تھا آپ کے لیے فلاں ترقیاتی کام کروایا تھا اور لوگ بھی اسی لیے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو پیارے بھائیوں یہ موضوع دعوت ہی پورا اس اسی میں نہراف آ گیا اور یہ اساسی انحراف ہے جب یہ آ جائے تو تحریک کی پٹڑی ہی بدل جاتی ہے اس کی سمت ہی کسی اور طرف چلی جاتی ہے تو اس ساری بات سے یہ مفہوم نہیں دینا مقصود کہ اسلام آئے گا تو لوگ معاشی اعتبار سے برباد ہو جائیں گے یا اسلام آئے گا تو لوگوں کی دنیا جو ہے وہ خراب ہو جائے گی لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ایک ایسے دین کا اور ایک ایسی دعوت کے درمیان کہ جو بالاصل آخرت سوارنے کی دعوت دیتی ہے اس کو اصل گھر قرار دیتی ہے اور دنیا ضمنن اس پر عمل سے سورتی جاتی ہے اور ایک ایسی دعوت میں جس کے لیے مقصود دنیا ہے مقصود سرمایہ ہے مقصود پیسہ ہے مقصود یہی سب کچھ ہے اور ضمنً ان کی ایک پہچانی بھی ہے کہ وہ دینی بھی ہیں تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے اہداف ہی فرق ہیں دونوں کے مقاصد ہی فرق ہیں دونوں کا ذوق اور دونوں کی روح ہی فرق ہے ان دونوں کو ایک نہیں قرار دیا جا سکتا ورنہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے محض یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں آیتیں تھے نظر فرما کے ان چیزوں کو واضح کیا ہم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے کہ اس دین پر عمل سے ہی انسانیت کی آخرت اور دنیا دونوں سنورتی ہیں ہاں مقصود آخرت ہوتی ہے اگر اس وقت دنیا میں فساد ہے تو ہمارے نزدیک اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ انسانیت نے اپنے رب سے منہ پھیرا ہوا ہے اور اگر امت ذلیل ہے تو اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ امت نے اللہ اپنے رب سے منہ پھیرا ہوا ہے اور اپنے دین پر عمل سے منہ پھیرا ہوا ہے ورنہ اللہ کے نبی نُ علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں فقل تستخفرو ربکم کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو ان نُکا نغفارا وہ معاف کرنے والا ہے یُسما علیہ کم مدرارہ استغفار کا ثمرہ کیا ہوگا وہ آسمان سے رحمتوں کے بارش کے خزانوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دے گا وہ یم دد کم بھی اموا لیں وہ بنین اور تمہیں مال بھی دے گا اور تمہیں اولادیں بھی دے گا وج اللہ کم جناتوں و یج اللہ <أَنحارا> کم اور وہ تمہارے لیے باغات بھی اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا لیکن کتنا فرق ہے ذوق میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں تمہیں یہ دوں گا اور میں تمہیں وہ دوں گا اور میں تمہیں یہ بنا کر دوں گا اور نہ مقصود وہ ہے بلکہ اصل میں اللہ کے استغفار کی دعوت ہے اور اس کا ثمرہ ہے اس کے اوپر انعام یہ مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسانوں کے لیے ان کی دنیا کے معاملات درست کر دیتے ہیں وہ زمین جو بانجھ ہو چکی ہے اللہ اس کا بانجھ پناہ دور کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے اس کو زندہ کرتے ہیں نہروں کو زندہ کرتے ہیں جتنا عدل زمین پہ قائم ہوتا ہے جتنا دین پہ زمین پہ انصاف قائم ہوتا ہے اللہ ایک برکات پیدا ہوتی ہیں اسی طرح بے لق ہے ایک حکم دور ہوتا ہے ایک بے نوازی کے بارے میں حدیث میں 40 گھروں تک اس کی نو جاتی ہے تو جو معاشرہ بے نوازیوں سے براؤ اللہ کی حدود ہی حدود ٹوٹ رہی ہوں کیسے وہاں پہ معاشی اعتبار سے امن و امان آ سکتا ہے کیسے سکون ہو سکتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم بھی بغیر ما انزل اللہ جو قوم بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرتی ہے اللہ فشافی فخر تو ان کے اندر فقر پھیل جاتا ہے فقر پھیل جاتا ہے غربت پھیل جاتی ہے تو اس غربت کو یو این کی رپورٹوں سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اللہ کی کتاب میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دین پہ عمل کریں گے تو مقصود آخرت ہوگا اللہ رحمت سے ثمرہ اس کا اللہ یہ دیں گے اللہ اس کا انعام یہ دیں گے کہ دنیا کو بھی درست فرما دیں گے تو یہ رب کی دنیا ہے اس میں اللہ سے بغاوت کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا اس میں اللہ سے نافرمانیاں کر کے کوئی اپنی زندگی کو درست نہیں چلا سکتا ایک بدماشیوں کا گروہ امن پائے گا اور باقی سب کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی جو اس وقت دنیا میں حالت ہے ایک ملک ہے جس نے ساری دنیا کا امن برباد کر کے رکھا ہوا ہے ساری دنیا میں فساد ایکسپورٹ کر رہا ہے ساری دنیا کے اندر قتل و غارت کے بازار گرم کر رہا ہے صرف یہ ایک ملک کی صرف امریکہ کے قیام کی کوئی نشانیاں پڑھ لینا نہیں اس کی تاریخ پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعتا اللہ کے دین کہ ہاتھ میں جب حاکمیت نہیں ہوتی تو زمین میں کیسا فساد ہوتا ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہی انسانیت کی بطور انسانیت فلاح ہے اور اس امت کی فلاح ہے اور اسی میں اس امت کی سربلندی ہے تو مقصود یہ دوسرا نقطہ تھا جس پر آج بات مطلوب تھی کہ یہ دوسرا انحراف ہے کہ جو موضوع دعوت کے اندر آیا کہ جو ایسی جماعتوں کے اندر انحراف آیا کہ جو جمہوریت کے اندر اتر گئیں اور انہوں نے اپنی دعوت آخرت کی دعوت رسالت کی دعوت توحید کی دعوت کو چھوڑ کے دنیا کی دعوت اور دنیاوی ترقی کی دعوت اور سرمایے میں اضافہ کی دعوت وہ دینے لگیں اور اسی لیے بنیادی طور پہ ایسی جماعتوں کا وجود بال اصل جو ہے وہ جب تک وہ اس نظام کے اندر رہ رہی رہ ہیں اس کے تحت رہ رہی رہ ہیں تو وہ نظام کو گرانے کا ذریعہ نہیں ہے ایک اعتبار سے نظام کی تقویت و مضبوطی کا ہی ذریعہ ہے تو ایسی جماعتوں سے منسلک ہر فرد کے لیے سوچنے کا مقام کہ جو دعوت انبیاء لے کے آئے تھے وہ اس کی طرف واپس پلٹے اور اسی دعوت کے اوپر ایک دفعہ پھر اپنی تحریک کو استوار کرے اور اپنے آپ کو بھی اسی سے جوڑے اور انسانیت کو بھی اسی صاف ستھری پاکیزہ اور انقلابی دعوت کی طرف بلانے والا بن جائے تو یہ دو بنیادی انحراف ہیں کہ جو موضوع دعوت کے اندر آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کا مقام و مرتبہ پہچانے اور اس کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والے بن جائیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و نشہد اللہ علیہ اللہ انتا نستغفر